<تصفيق> اللهم لبيك لبيك لا لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جريك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمصرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 درد سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل وبارکات ہیں مصنف عبد الرزاق میں ہیں جسے انیس یعنی حدیث کو زیاد و سلام میں تیرہویں حدیث کے طور پر ذکر کیا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر آسن طریقے سے درود پاک پڑھو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو بعض درد سلام کے سیگے وہ ہیں جو احادیث میں آئے ہیں جس طرح درود ابراہیمی ہیں اور بہت سارے درود پاک ہیں جن کا ذکر احادیث میں موجود ہے یا تو خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں کی تلقین کی یا پھر صحابہ اکرام نے پڑھا یا شجر و حجر نے پڑھا لیکن اس یہ ضروری نہیں کہ انہیں الفاظوں پر ہی انحصار کیا جائے بلا شبہ و مبارک الفاظ ہیں لیکن اپنے الفاظ میں بھی درد پاک پڑھنا جائز ہے دنیا اسلام میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں ہر مصنف جو دینی کتاب لکھتا ہے وہ یہ التزام کرتا ہے کہ اس کے شروع میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درد السلام ضرور لکھے اور یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ہر مصنف دوسرے سے ہٹ کر بڑے ہی دلچسپ انداز میں درود و سلام لکھتا ہے تو بات, دل کی ہے بات شوق اور محبت کی ہے انہی شوق اور محبت کو لے کر بعض ائمہ نے درود پاک کے الفاظوں پر سیگوں پر بڑی ہی بہترین کتابیں لکھیں جن میں سے ایک مشہور کتاب دلالخیات شریف ہے شجرہ قادریہ اتاریا میں بھی درال شریف کا ایک حزب روزانہ پڑھنے کا ورد موجود ہے تو اس کتاب کے اندر درود پاک کو بڑے بہترین انداز میں پیش کیا گیا بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ سیگے قائم کر کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا اللہ تعالی نے اس کتاب کو بہت شہرت بخشی بہت مقبولیت اسے حاصل ہوئی تو ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاََ فوقتاََ اچھے الفاظوں کے ساتھ وہ روایتیں جو منقول ہوئیں ان پر مشتمل یا اپنے الفاظ پر یا بزرگان دین سے منقول درد السلام کے سیگے پڑھتے رہنا چاہیے سلو علحبیب اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا دیہ کرم وبارک و وسلم محترم اور پیارے سم بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں آج کے سلسلے میں ہم تاریخ خانہ کعبہ پر گفتگو کریں گے تاریخ خانہ کعبہ کے حوالے سے خود قرآن مجید فطان حمید میں ایک بڑی ہی مشہور آیت ہے چوتھے پارے کی یہ سورہ ال عمران کی 96 نمبر ایت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت یودع للناس للذی ببکہ مبارکاً وهدا للعالمین بلا شبہ دنیا کا اولین دنیا کی اولین عبادت گاہ جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہیں مبارکاً وهدا للعالمین با برکت جگہ ہے اور عالم کے لیے ہدایت کا سامان اس بارے میں تو دو رائے اختیار کی جا سکتی ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ دنیا کی پہلی عمارت ہے یا پہلی عبادت گاہ ہے لیکن یہ بات متفق علیہ ہے کہ خانہ کعبہ تو اس وقت بنایا گیا جب انسان بھی روز زمین پر نہیں تھے نہیں آئے تھے سب سے پہلے تعمیر تو خانہ کعبہ کی فرشتوں نے فرمائی خانہ کعبہ کے تاریخی تسلسل پر بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ابھی جو آیت پڑی گئی اس کے ذمن میں کہ تفسیر روح المانی وغیرہ نے اس آیت کے ماتحت فرمایا زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے پانی ہی پانی تھا قدرت نے جھاگ پیدا کیے وہ جھاگ چالیس سال تک ایک جگہ پر محفوظ رکھے گئے پھر وہی جھاگ جا... پھیلا دیے گئے اسی پھیلے ہوئے جھاگ کا نام زمین ہے اس جھاگ کی پیدائش آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہے اور ان کا پھیلاؤ اس کے بعد ہے اللہ رب العزف فرماتا ہے ول اردا جہاں وہ جھاگ محفوظ رہے یعنی پہلے پانی پر جھاگ بنایا گیا چالیس سال تک وہ جھاگ ایک جگہ پر محفوظ رہے تو جہاں وہ جھاگ محفوظ رہے وہ دنیا کا مرکز تھا وہ زمین کا مرکز تھا وہ, وہ جگہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کے بالکل سید میں اس کے مقابل فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تاکہ آسمان کے فرشتے تو بیت المعمور کے گرد واف کریں اور وہ فرشتے جو زمین پر موجود ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کی عمارت کا طواف کریں اس عرصہ میں کعبہ کا طواف اگرچہ کہ صرف زمینی فرشتے کرتے تھے لیکن حج کرنے کے لیے آسمان اور زمین دونوں کے فرشتے جمع ہو جاتے تھے جو عمارت فرشتوں نے بنائی خانہ کعبہ کی اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے زمین وغیرہ کے پتھر نہیں تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس تعمیر میں کچھ زیادتی کی آپ نے اسے کتواف کیا اسی طرف نماز پڑھتے رہے اس کی مرمت حضرت شیش علیہ السلام نے بھی کی طوفان نوہی تک یہ گھر ایسے ہی رہا طوفان کے موقع پر آسمان پر اٹھا لی گئی اس کا صرف ایک یاقوت باقی رکھا گیا جو سنگ اسود کہلاتا ہے اور زمینی عمارت گر کر سفید ٹیلے کی شکل میں رہ گئی پھر حضرت ابراہیم علا نبی نا علیہ سلاط وسلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رہبری سے یہاں ایک گھر تعمیر کیا جو مقعب شکل کا ہے یعنی اس کی اونچائی چوڑائی تمام کے تمام چاروں کونے سب کے سب برابر ہیں اسی لیے اسے کعبہ کہا گیا مقعب ہونے کی وجہ سے اسے کعبہ کہا گیا پھر قوم امالکہ نے پھر جرہم نے پھر کسا نے پھر قریش نے اس کی تعمیر و ترمیم کی اور یہ پانچ چھ تعمیریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے ہو چکی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے بعد حجاز بن یوسف نے گرا کر تعمیریں کی اب تک حجاز, حجاز بن یوسف کی تعمیرات پر مشتمل ہی خانہ کعبہ موجود ہے ایک آج تعمیر بعد میں بھی ہوئی وہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے مفتی فرماتے ہیں کہ ہاں مزاب رحمت چوکھٹ دروازہ چھت میں معمولی ترامیم ہوئی اور ان کی کافی لمبی تفصیل ہے محترم اور پیارف بھائیو آپ نے مفتی احمد یارخان نعیم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مختصر الفاظ میں تعمیر خانہ کعبہ کے تاریخی پس منظر کو سماعت کیا اس سے پہلے کہ ہم ذرا تفصیل کے ساتھ اس پس منظر کو بیان کریں آئیے پہلے اس بات کو سنتے ہیں کہ آخر کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں ایک وجہ تو آپ سن چکے کہ مکاب کہتے ہیں اس جگہ کو جو اونچائی چوڑائی اور لمبائی میں برابر ہو تو چونکہ جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے یہ مکاب طور پر بنائی گئی ہے اس لیے اسے کابا کہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ قاب جو ہے وہ اونچائی کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہماری ایڑی کا جو اوپر کا حصہ ہے جہاں گوشت ابرا ہوا ہوتا ہے اسے قاب کہتے ہیں تو عربی زبان میں قاب کا ماننا ہے اونچی چیز وہ چیز خواہ مادی اعتبار سے اونچی ہو یعنی وہ اونچائی پر ہو خواہ اپنی عظمت اور اپنی بڑائی اور برتری کے اعتبار سے اسے اونچا تصور کیا جاتا ہو خانہ کعبہ کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں اس کی عمارت بھی ظاہری طور پر اونچی ہے اور اپنی منزلت اپنی عظمت اپنی بڑائی اور اپنی خوبی کی وجہ سے بھی یہ عمارت عظیم پر تصور کی جاتی ہے اس لیے اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ خانہ کعبہ کے اور بہت سارے نام ہیں اس کا ایک نام ہے بیت العتیق اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو بیت عتیق کے عنوان سے بھی ذکر فرمایا ارشاد ہوتا ہے سمنا مح الوہ الل بی تل فرمایا گیا پھر قربانیوں کو اس گھر تک پہنچا دو یعنی جہاں یہ گھر واقع ہے اس شہر تک پہنچا دو اس شہر میں کعبہ شریف کو بیت العتیق کہا گیا عتیق کہنے کی وجہ دو وجہ بیان کی گئی ایک وجہ تو یہ کہ عتیق کے معنی ہوتا ہے پرانی چیز تو چونکہ روئے زمین کی یہ سب سے پہلی عمارت ہے اس لیے خانہ کعبہ کو بیت عتیق بھی کہتے ہیں دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ ع کا یا تکو سے نکلا ہے اور جس کا معنی ہے آزاد کر دینا تو چونکہ جو لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں یہاں آ کر دعائیں مانگتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں ان لوگوں کو گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس لیے اس گھر کو بیت عتیق کہتے ہیں اس جگہ کا نام مسجد الحرام بھی ہے قرآن کریم فرقان حمید نے اسے مسجد الحرام کے نام سے بھی ذکر کیا ارشاد ربانی ہوتا ہے شترل مسجد الحرام یعنی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھا کرتے تھے پھر جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ آئت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا مسجد حرام کی طرف اپنا رخ فرما لیجئے اسی طریقے سے اس گھر کو بیت الحرام بھی کہتے ہیں اور مسجد حرام اور بیت الحرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ حرام کا عربی زبان میں ایک معنی ہے حرمت کی جگہ عزت کی جگہ جہاں ہر طرف امن ہی امن ہو جہاں عظمت ہی عظمت ہو جہاں بزرگی ہی بزرگی ہو تو چونکہ انا کعبہ کعبہ عظمت ہے ممبائے بڑائی ہے ممبائے برتری ہے اس لیے اس گھر کو بیت الحرام بھی کہا گیا آپ نے سنا کہ اس کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے فرمائی اور جنتی پتھر سے فرمائی اور اس کے بعد اس کی دوسری جو تعمیر تھی وہ حضرت آدم علا نبی جینا علیہ السلات و سلام نے فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس کی ضروری مرمت حضرت شیش علیہ السلام نے فرمائی اور مبارخین لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جب سیلاب آیا تو وہ سیلاب ایک عالمگیر سیلاب تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا تو اس سیلاب کے وقت جو خانہ کعبہ کی وہ عمارت تھی جو یاقوت کے پتھر سے بنائی گئی تھی جنتی پتھر سے بنائی گئی تھی وہ آسمان پر اٹھا لی گئی اور صرف ایک پتھر باقی رہ گیا جسے آج دنیا ہجر اسود کے نام سے جانتی ہے ویسے تو اگرچہ مکہ مکرمہ بھی اس سیلاب کی لپیٹ میں آیا لیکن حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کشتی مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہوئی اور اس کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اس میں جو شریک افراد تھے وہ مکہ مکرمہ آئے خانہ کعبہ کا طواف کیا بہت سارے چکر لگائے اور بلکہ یہ بھی لکھا گیا کہ چالیس دن تک وہ اس کا طواف کرتے رہی پھر جا کر جودی پہاڑ پر جا کر اسے کنارہ ملا تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی نا والے سلاۃ کے زمانے تک جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی وہ زمین پر باقی نہیں تھی اس کی جگہ ایک سرخ ٹیلا بن گیا تھا جہاں لوگ آتے دعائیں کرتے التجائے کرتے اور اپنے من کی مرادیں پاتے اور واپس چلے جاتے خانہ کعبہ کی جو دوسری بڑی تعمیر فرمائی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علا نبی و علیہ السلاۃ وسلام نے فرمائی حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں اور مکہ مکرمہ سے وابستگی کے حوالے سے پہلے تو وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اس ویران جگہ میں چھوڑ کر چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی پیروی کرتے ہیں پھر بعد میں عرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ مکہ شہر آئیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں امام ارزوقی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرمینیا ملک میں تشریف فرما تھے اور براک پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے ان کے ساتھ کچھ فرشتے تھے جو انہیں منزل کی رہنمائی کرتے تھے جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو وہ بیس سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے ان سے ملاقات ہوتی ہے جو بیس سال کے ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت امین جو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود تھے جنہوں نے اس کابے کی بنیادیں کھود کر بتایا کہ یہ اس کا ایریا ہے یہ اس کی حدود بندی ہے اس جگہ پر آپ نے تعمیر کرنی ہے تو بڑے ہی محبت کے انداز میں بڑے ہی ذوق کے ساتھ بڑے ہی جذبے کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور وہ پتھر جس پر چڑھ کر آپ یعنی جب ردے اوپر ہوتے گئے اور زمین پر کھڑے ہو کر ان ردوں کی تکمیل ممکن نہ رہی تو ایک پتھر جو ہے آپ کو لے کر اوپر اٹھتا اور آپ ردوں کی تکمیل فرماتے نیچے آ جاتا پھر گارا وغیرہ اور پتھر وغیرہ لے کر اوپر جاتے تو یہ ایک آٹو لفٹ تھی اللہ کی طرف سے ایک معمور پتھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر بھی لے جاتا اور نیچے بھی لے آتا تھا اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے تھے اور آج وہی قدموں کے نشان مسلح ابراہیم میں محفوظ ہیں موجود ہیں جن کی زیارت کر کے مسلمان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور جس مقدس شیشے میں رکھے ہوئے ہیں جس مقدس پنجرے میں وہ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی مبارک ہے ہمارے نزدیک انہیں اپنے ہاتھوں سے مس کر کے بھی مسلمان اپنے روح کی تسکین جسم کی تسکین کا سامان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد کا مکرمہ آباد ہو چکا تھا یہاں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا تھا آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ برامد ہو چکا تھا یہاں آبادی بننا شروع ہو گئی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزاد نابد خانہ کعبہ کے متولی بنے ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مداد بن امر متولی بنے اور بنو اسماعیل کے وہ متی ہو گئے ان کی کیمارت کا سلسلہ جاری رہا اور اس دور کے اندر دو مشہور قبائل وجود میں آئے ایک کا نام تھا جرہم اور دوسرے کا نام تھا بنو امالکا جرہم قبیلے کا سردار مدا بادشاہ تھا اور ان کے مخالفین تھے بنو امالکا جرہم قبیلے والے اونچائی پر رہتے تھے پہاڑ پر رہتے تھے اور بنو پستی میں رہتے تھے ان کی آپس میں جنگیں بھی جاری رہتی تھی تو ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کی اسر نو تعمیر ہوئی یہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال کے بعد کا واقعہ ہے اب مور خیر میں یہ اختلاف ہے کہ یہ تعمیر جرہم نے کی یا بنو امالکا نے کی کس نے کی بہرحال ان کے دور میں بھی تعمیر کی گئی پہلے فرشتوں کی تعمیر پھر حضرت اعظم علیہ السلام کی تعمیر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تین تعمیریں پھر بنو جرہم یا بنی امالکہ کی تعمیر چار اور پانچویں جو تعمیر تھی وہ قصہ بن بنقلاب کی تعمیر تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک بزرگ تھے سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرائے نصب میں قصہ بن بنقلاب کا نام آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی ایک سو تیس سال پہلے یہ مکہ کے حاکم تھے انہوں نے جب خانہ کعبہ کی عمارت کسی وجہ سے منہدم ہو گئی تھی اب سارے نو خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت بھی ڈلوائی اس سے پہلے چھت نہیں ہوا کرتی تھی انہوں نے لوگوں کی جو بالکل متصل قریب قریب گھر تھے انہیں بھی تھوڑا دور کیا اور اسے متاث کو تھوڑا وسیع کیا اور مرخین نے کسعد انقلاب کے حوالے سے بڑی ہی دلچسپ اور بہت تفصیل آمیز واقعات لکھے ہیں جس میں اس تعمیر کی کیفیت نوعیت اور ان کی ذات و صفات کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے بعد یہ 130 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے, سے عمارت کو نقصان پہنچا اور سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 برس تھی جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی وہی واقعہ ہے کہ جب حضرت اسود کے نصب کرنے پر اختلاف واقع ہوا کون کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی کہ جو صبح سب سے پہلے آئے وہی اس کا فیصلہ کرے اور پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سب سے پہلے پہنچے ہیں اور پھر آپ نے چادر پکڑ کر چاروں کونے قریش کے سرداران کو تھما کر اپنے ہاتھوں سے تنصیب حضرت عصبت فرمائی تو میں کر رہا تھا کہ سرکار اعلان نبوت پانچ سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پینتیس برس تھی قریش نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر فرمائی اور پچھلے سلسلوں میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ یہ تعمیر تعمیر ابراہیمی سے قدر کم تھی کچھ ایریا جو ہے کچھ رقبہ زمین جو ہے وہ مختصر کر دیا گیا تھا اور اس کی وجہ بھی آپ نے سنی کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس بات کا التظام کیا کہ حلال آمدنی ہی سے تعمیر کی جائے گی جب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے حلال کے کہ جس سے یہ اس پورے حصے پر خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں جس پر حضرت ابراہیم علی علیہ نبی واللاۃ السلام نے بنیادی رکھی تھی تو انہوں نے قدر مختصر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی جو بنیادیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی ان بنیادوں کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا اس کی حکمتیں آپ بہتر جانتے تھے اور کچھ آپ نے بیان بھی فرمائی کہ خانہ کعبہ کی بار بار تعمیر سے اس کی عظمت اس کی حیبت اس کے تقدس کو پر حرف آنے کا اندیشہ تھا لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیونہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں مکہ مکرمہ کی امارت آئی اور یزید کی فوجیں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ, طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں یہ ان کے صاحبزادے تھے کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہنجے تھے اور مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی چب چبائی ہوئی کھجور عطا کی اور وہ کھجور انہیں گٹی کے طور پر پلائی گئی اور ان کا نام آپ نے عبداللہ عبداللہ رکھا تو یہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سامنا جب یزیدی فوجوں سے ہوا تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ان کے ساتھی تھے وہ مسجد حرام میں آ گئے یہ لوگ مسجد حرام کا تو لحاظ کریں گے مسجد حرام کے تقدس کو تو پامال نہیں کریں گے لیکن یہ زیدی فوجیں طاقت کے نشے میں شرابور ہو کر طاقت کے نشے میں اپنے آپ مست ہو کر خانہ کعبہ کے تقدس کو بھی باقی نہ رکھ سکیں انہوں نے حملے کیے جس کے کی نتیجے میں خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت شدید نقصان پہنچا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے میں ان فوجوں کو تو کسی نہ کسی زیادہ دور کر دیا لیکن اگلا مرحلہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اب چونکہ ایک نئی تعمیر ہونا تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں پر خانہ کعبہ تعمیر فرما دیا لیکن جو سلطنت تھی بنو میاں کی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی زبر تعالیٰ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے جب حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا گیا تو حجاج بن یوسف نے اپنے حکومتی تعصب میں آ کر کے جناب یہ عمارت تو ہماری حکومت مخالف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنائی ہے ہم ان کے اقدام کو جائز نہیں سمجھتے انہوں نے دوبارہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا اور دس سال بعد ہی وہی تعمیر واپس لے آئے جو تعمیر قریش کی تھی اس کے بعد جب دور آگے بڑھا بنو عباس کی حکومت آئی ہارون رشید تختِ خلافت پر متمکن ہوئے انہوں نے علماء سے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ ابراہیمی بنیادوں پر رکھے جانی چاہیے تو کیا ہم اس کی ازسرن تعمیر کر سکتے ہیں امام مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا گیا امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہارون رشید آپ یہ رہنے دیجئے ورنہ یہ ہوگا کہ کھانا کعبہ کی جو عمارت ہے بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے گی ہر آنے والا بادشاہ کو برداشت نہ کرتے ہوئے اسے گرا کر اصل نو تعمیر کرتا چلا جائے گا اور یہ عمل اس پر شکوا عمارت کی شایان شان نہیں ہارون رشید ایک دانا اور نیک بادشاہ تھا انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور خانہ کعبہ کی اصر نو تعمیر بلا وجہ نہیں کی لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست سیلاب سلطنت عثمانیہ کے دور میں آتا ہے جب اس سلطنت پر سلطان السلاطین مراد علی خان کی حکومت تھی بہت ہی عظیم سیلاب آیا مورقین نے بیان کیا کہ مسجد حرام شریف کے اندر دس فٹ تک پانی کھڑا تھا اتنا شدید بارشیں اور سیلاب تھا تو اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب عمارت گرنے والی ہے انہوں نے اس کے اندر رکھی بہت ساری چیزیں جس میں اندیلیں تھیں کچھ اور چیزیں تھیں وہ لے جا کر دوسری جگہ محفوظ کی اور دو دن بعد ہی یہ عمارت گر گئی اس کے بعد جو ہے اب لوگوں کے لیے ایک انہونی بات تھی بڑی ہی عجیب بات تھی اور کھانے کعبہ کی محبت میں جب بارشیں تھمی سیلاب نکا پانی نکلا لوگ اتنے زیادہ جمع ہونے لگے کہ حج جیسا سما پیدا ہو گیا اور مکہ مکرمہ جو ہے لوگوں سے کچا کچ بھر گیا حاکم مکہ نے بلکہ خادم مکہ نے اس پر اپنی مرکزی حکومت سے رابطہ کیا لیکن وہاں کا جواب آنے سے پہلے ہی رش بڑھتا چلا جا رہا تھا انہوں نے علما کی مشاورت سے انہیں بنیادوں پر جن پر قریش نے بنیادیں رکھی تھی حاکم مکہ نے خانۂ کعبہ کی از سرین و تعمیر شروع کی اور اسے بالکل نیچے سے نہیں کھودا گیا بلکہ جو دیواریں باقی تھی جو بنیاد باقی تھی انہیں عمارت پر بنیاد رکھتے ہوئے اس کی تکمیل کی گئی اور اس کے بعد جزوی طور پر تو اس میں کچھ مرمت وغیرہ کی گئی ایک مرتبہ اس کی چھت بھی تعمیر کی گئی آج کی جو عمارت ہے وہ سلطنت عثمانیہ مراد خان سلطان السلاطین بادشاہ کے زمانے کی بنائی ہوئی عمارت ہے سلطنت عثمانیہ جو تھی بڑے ہی نیک لوگوں کے ہاتھ میں تھی اہل محبت لوگ تھے آج بھی آپ جب خانہ کعبہ میں جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طواف کی جگہ ہے جسے مطاف کہتے ہیں اس کے بعد جو مسجد حرام شریف کا حصہ ہے جو سرخ پتھر سے بنا ہوا ہے اس کے اوپر جگہ جگہ نام آپ کو کندا نظر آئے گا سلطان مراد خان کا اور اس کے بعد کی جو تعمیر ہے وہ موجودہ حکومت نے کی ہے اسی طریقے سے مسجد نبوی شریف جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے جہاں روزہ مبارکہ ہے گمبر خزرہ ہے یہ بھی پرانی تعمیر ہے اور وہ بقیہ تعمیر کے سامنے یہ جو تعمیر ہے اتنی خوبصورت ہے یوں نظر آتا ہے کہ اس پوری مسجد میں یہ جگہ دلن کی طرح ہو اپنے اس زمانے کے اعتبار سے جب مشینری کا زمانہ نہیں تھا ایک لمبی داستانیں ہیں لمبے واقعات ہیں اس طرح انہوں نے محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کے تعظیم کے ساتھ مسجدیں نے طیبین کو بنایا تو سلطنت عثمانیہ کے اندر خانہ کابہ کے گرد چار مسلح ہوا کرتے تھے دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جو تاریخ مکہ پر لکھی گئی ہو جس میں یہ بات موجود نہ ہو کہ یہاں چار مسلح ہوا کرتے تھے ایک پر حنفی امام دوسرے پر شافعی امام تیسرے پر مالکی امام چوتھے پر شا... یعنی حمل... حنفی مالکی شافعی حملی چار امام اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھایا کرتے تھے شافعی شافی کے پیچھے حنابلہ حمبلی کے پیچھے اناف ہنفی کے پیچھے اور مالکیا مالکی امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے بڑا ہی محبت کا زور تھا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے اس کی عمارت کی تعمیر کے حوالے سے ہم نے تاریخی پس منظر کے اندر مختصر طریقے سے آج کچھ باتیں بیان کی خانہ کعبہ کی عمارت کا ذکر ہو اور غلاف کعبہ کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے گلاف کعبہ بھی ایک تاریخی پس منظر اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے اگرچہ کہ جب فرشتوں نے اس کی تعمیر فرمائی اس وقت گلاف نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اس وقت گلاف نہیں تھا گلاف کی ابتدا کب سے ہوئی پہلے تو یہ سنتے ہیں کہ گلاف کیوں اس کا فلسفہ کیا ہے دراصل یہ گلاف تعظیمی ہے خانہ کعبہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر گلاس چڑھایا جاتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کی شان و شوکت کی وجہ سے اس پر گلاس چڑھایا جاتا ہے تاریخ میں تین نام لیے جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی بعض مورخین کہتے ہیں کہ ادنان سے اس کی ابتدا ہوئی اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ یمن کے بادشاہ شاہ طبا اسد الحمیری نے اس کی ابتدا کی زیادہ تر مورخین کا یہ خیال ہے کہ غلاف چڑھانے کی جو ابتدا ہے شاہ طباء اسد الحمری سے ہوئی ہے جو کہ ظہور اسلام سے سات سو سال پہلے یمن پر حکومت کیا کرتا تھا اس نے خواب دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ پر گلاس چڑھا رہا ہے تو یہ بڑے اس نے اہتمام کے ساتھ ایک گلاس تیار کروایا اپنے سفر میں سطح اور خیرات کرتا رہا مکہ مکرمہ پہنچا اہل مکہ کی بڑے شایان شایان, شایان شان طریقے سے دعوتیں کی اور خانہ کعبہ پر گلاس چڑھایا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چڑھا کر فارغ ہوا پھر سے خواب نظر آیا یہ اور اچھا گلاس چڑھا رہا ہے اس نے اور اچھا گلاس چڑھایا وہ خانہ کعبہ کو پہنایا پھر خواب نظر آیا کہ یہ اس سے اور اچھا گلاف چڑھا رہا ہے اس نے اس کی اتباع کی اور اس سے بھی اچھا گلاف اسے چڑھایا اور مسلمانوں نے سب سے پہلے فتح مکہ کے دن سیاہ رنگ کا گلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا اس کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی بنو میا بنو پاس اس کے بعد ہر آنے والی حکومت بڑے اہتمام کے ساتھ آج تک کے سلسلہ جاری ہے بڑے اہتمام کے ساتھ خانہ کعبہ کا گلاس تیار کرواتی ہیں اور مزین کرواتی ہیں اسے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں آیات لکھوائی جاتی ہیں قرآن لکھوایا جاتا ہے اور اس خانہ کعبہ جو کہ مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے اس پر گلاف چڑھایا جاتا ہے یہاں اس بات کا تذکرہ بھی کرتا چلوں کہ خانہ کعبہ کی عظمت کے پیش نظر اسے سال میں ایک یا دو مرتبہ غسل دینے کا اتن فشانی کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور اس کے معمول مختلف ادوار میں مختلف ہوتے رہے آج کل شابان اور رز الحجہ میں غالباً یہ سلسلہ ہوتا ہے لیکن بعض مرخین نے لکھا کہ پہلے کے بادشاہ بارہ ربیع الاضول کے دن خانہ کعبہ کو غسل دیا کرتے تھے اور ربیع الاضول کے دن تو مکہ مکرمہ میں توپے داغے جاتی تھی سلامی پیش کی جاتی تھی اور جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے جہاں آج کل لائبریری ہے وہاں پر محفل میلاد ہوا کرتی تھی آج بھی اہل عرب میں الحمد بہت ساری محفل میلاد ہوتی ہیں اہل عرب کرتے ہیں دیگر لوگ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی عظمت کے پیش نظر اس کو غسل دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے تو آج کے اس سلسلے میں ہم نے تاریخ کعبہ کے حوالے سے مفید باتیں سنی اللہ تعالیٰ اس گھر کی عظمت جو ہمارے دلوں میں ہے اسے مزید بڑھائے اور ہمیں اہل محبت لوگوں کی کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اچھا ماحول عطا فرمائے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اچھا ماحول اپنانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں آنے کے لیے سرکار دعم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی چاشنی پانے کے لیے دعوت اسلامی میں آ جائیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عشق رسول پانے کا بہترین ذریعہ ہے اس ماحول میں آ کر اجتماعات میں شرکت کیجئے دینی اجتماعات میں آ کر اپنے آپ کو سماریے شریعت مطالعہ کے مطابق عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم